آج جولائی دو ہزار کی پاس تاریخ ہے اس وقت میں شکاگو کے ایئرپورٹ پہ ہوں یہاں بھائی آپ کی پوری فیملی موجود ہے ان لوگوں نے جو شروع کیا مجھے ایک ہدی سے یاد آئی ہم سب لوگ یہاں پر رہ گئے کچھ فیملی یہاں پر ہے ہم کی فیملی آپ پر ہے جو بہت ہی لذیذ کھانے لے کر آئے وہ لوگ ایئرپورٹ پہ کھلایا تو لذیذ کھانے اللہ کی نعمت ہیں تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ایک حدیث ہے زا کا تامل ایمانض بلّہ ربن محمد رسولن وبل اسلام الدین ایمان کا مزہ چرکھا یا ایمان کا ذائقہ ملا اس شخص کو جو اللہ کو اپنا رب بنانے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے پر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین بنانے پر راضی ہو گیا تو یہ لذیذ کھانا, کھانا اس میں سوچا کہ کھانا پکانے کے بعد لدید ہوا ہے اس سے پہلے لذیذ نہیں تھا وہ جو بھی چیز ہے آلو ہے یا گیہوں ہے اور جو سامان ہے پکانے سے پہلے وہ لذیذ نہیں تھے کسی انسان نے جو عمل کیا اس پر تب وہ لذیذ ہو گیا اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی کہ ایک ہے ایمان بغیر ذائقے والا اس میں آپ کو کوئی ذائقہ نہیں مل رہا اس میں کوئی آپ کو روح کو خوشی نہیں مل رہی ہے ایمان الگ ہے آپ کی زندگی الگ ہے اور ایک ایمان وہ ہے جو آپ کی ذائقہ بن جائے گا پتا ٹیسٹ گڈ ٹیسٹ بن جائے یعنی ایک ایمان وہ ہے بالکل ریچل ایمان اور ڈیڈ ایمان اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا دوسرا ایمان وہ ہے جو گڈ ٹیسٹ بن جائے جس کو اگریز پہ تھرل تھریلنگ ایمان ایمان وداؤٹ تھریل ایک ہے ایک ایمان وتھ تھریل تو تھرلنگ ایمان کیسے ملتا ہے اس نے یہی کرنا پڑتا ہے کہ یہاں انسان نے ایک عمل کیا تو آلو اور گیہوں اور دال جو ہے لذیذ بن گیا ایسے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے تب آپ کا ایمان جو ہے تھیلنگ ایمان بن جاتا ہے اب اس میں دیکھیے تین چیزیں ہیں اللہ کو رب بنانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنانا اسلام کو اپنا دین بنانا سچ مجھے تینوں ایک ہی چیز ہے جب اللہ کو آپ پا لیتے ہیں اللہ آپ کے دل اور دماغ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ سب اپنے آپ آتی ہیں تب آپ پیغبر کو بھی دریافت کرتے ہیں اب دل کو بھی دریافت کرتے ہیں تو سینٹرل تھیم جو ہے وہ اللہ اللہ سے یہ سب پیدا ہوئی اللہ پر آپ کے ایمان بڑھا اللہ صاحب کو محبت ہوئی اللہ صاحب کو خوف پیدا ہوا آخرت میں اللہ کے سامنے ملنے کا شوق پیدا ہوا پر عاموید ایک دعا بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے بہت ہی بیوٹیفل دعا فروئن کی بیوی تھی آسیہ سردوشا نے جب وہاں پر اللہ کا پیغام دیا تو فرو نہیں مانا کتنی خوب نہیں مانی آسیا کے دل میں بیٹھ گئی بات انہوں نے حضرت مسا کے دین کو مان لیا تو فیوال پہ غصہ ہو گیا میں اس کو قتل کروں گا تو اس وقت جو دعا کی تھی انہوں نے وہ بڑی انوکھی دعا تبدیب میرے لیے بہتر ہے لی دقل جنہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بڑھا دیا اپنے پاس ان درکار اپنے پاس یعنی تگار کے ایک پاس اللہ کے پڑوس میں ان دا نیبرڈ آف گارڈ اس وقت وہ فروغ کے پڑوس بھی تھی وہاں بھی محل تھا وہاں بھی سب کچھ تھا انہوں نے اس کو قربان کیا وہ خدا مجھے یہ نہیں چاہیے یہ تیرا پڑوس چاہیے کیونکہ یہ تو وقتی ہے ٹیمپریری ہے اور خدا کو جب پڑوس وہ اٹینڈر ہے تو پر کے پر انہوں نے اٹینڈر کو ترجیح دی اب سوچیے کہ اگر ان کو ذائقہ نہیں ملا ہوتا تو کیا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے بانٹا لوگ اس کو میں مسافر دن نہیں چھوڑوں گی اور واقعی مارا اس نے ایک خاتون جو بادشاہ کے ماہر میں رہتی تھی بادشاہ والی ساری باتیں اس کو حاصل کی ملکہ تھی وہ ایسے خاتون کیسے تیار ہو جائے گی کہ مجھے مارو یا کاٹو مجھے تو اللہ کے دن کو نہیں چھوڑنا ہے یہ جب جبھی ملے گا جب کیا ذائقہ کے درجے میں مل جائے وہ ٹیسٹ کے درجے میں مل جائے تھریل کے درجے میں تھریل یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو دوبے میں ایک بار میں گیا تو دوبے میں ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ جنت بھی سمجھ نہیں آتی میں سوچا کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے چھوٹی آئے نہیں یاد آئی میں نے کہا آپ جانتے ہیں جنت کیا ہے جنت اللہ کے نیبرہڈ میں رہنے کا تو نام ہے جس اللہ کو آپ مانتے ہیں کیا اس کے پڑوس میں رہنا نہیں چاہیں گے کیسا ماننا آپ کا ہے کہ اللہ کو ماننا اللہ کے نبرہ میں رہنے کی تمنا نہ ہو آپ تو اچانک مان لیا میں مجھے اللہ کا پڑوس رہا ہے یہ ہے ٹیسٹ والا ایمان اور یہ تھر والا ایمان کہ وہ ایمان جو روح کی خوراک بن جائے جیسے ہم نے کھانا کھایا تو ہمارا فزیکل ایگزٹینس جو ہمارا ہے اس کی خوراک بن جائے ایسے ہی اسلام اور دین روح کی خوراک بن جائے یہ فزیکل خوراک سے ہمارے فزیکل وجود جو ہے اس کو طاقت ملتی ہے انرجی ملتی ہے انرجی لوگ کھانا کھائیے لوگوں کی کمزوری گئی تھکان گئی تو اس طرح سے فزیکل طاقت ملتی ہے انرجی ملتی ہے آپ کو کھانے سے ایسی دین کے ذریعے سے آپ کو اسپیشل انرجی ملنا چاہیے اسپیشل انرجی ون آسیا جو ملکہ تھی وہ راضی ہو گئی کہ تم جب مارو میں موسا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہوں تو دیکھیے اگر آپ کو جب تک کوئی بیٹر چیز نہ ملے ابھی ایک چیز آپ کو ملی ہوئی ہے کی آپ کو ایک چھوٹی کار ملی ہوئی ہے تک بڑی کار نہ ملا اس کو چھوڑے گا نہیں آپ ایک چھوٹا گھر ملا ہوا آپ کو جب تک بڑا گھر نہ ملا ہوا تو آپ چھوڑے گا نہیں آپ تو بڑی چیز کے لیے آدمی چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے یہ انسان کا نیچر ہے آپ ایک چھوڑا جاپ آپ پاس ہے تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بڑا جاب نہیں ملیں گے ایسی دنیا کی جو چیزیں ہیں جب تک آپ کچھ ان کو چھوٹی نہ بنا لیں تب تک انہیں آخرت اور جنت اور لا یہ سب چیزیں اتنا بڑا آپ کو مل جائے کہ سب چھوٹی چیزیں ہو جائیں تب تک کچھ نہیں چھوٹے گا جسے آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ وقت پر اللہ سب سے بڑا ہے تو مطلب سب چیز چھوٹی ہے اللہ سے بڑا گھر چیز چھوٹی ہے تو جب تک آپ دوہتوں کو یہ نہ جان لیں کہ بڑا تو اللہ ہے تب تک آپ کو ٹوس کہاں سے آئے گا چھڑ کہاں سے آئے گا جسے قرآن رہتے اللہ دین اشد حب اللہ ایمان والوں کو اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے تو یہ تو ٹیسٹ ہے ان کی تھرل ہے جو اس حدیث میں دیکھیے ذاکام بلّہ ربنحب اللہ دینا یعنی اللہ کا اپنا رب بنانا چاہے کہ آپ یہ جانیں یہ ڈسکور کریں کہ سب کچھ اللہ سے سب کو ہوا ہے میں بول رہا ہوں تو اللہ دبان دیا تب بول رہا ہوں کھا رہا ہوں تب بھی سوچوں کہ بھائی اللہ نے دیا تب میں کھا پا رہا ہوں آپ ہوا میں ساتھ دیتے ہیں آکسیجن میں وہ بھی اللہ سپلائی کر رہا ہے باؤنڈریز آف گاڈ جو ہے جب اس کو آپ ڈسکور کر پاتے ہیں تب الحمدللہ للہ رب بعد میں نکلتا آپ کی زبان سے نہ ڈسکور کریں تو لپ سروس ہوگاؤٹ ڈسکوری الحمدللہ الحمد للہ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ الحمد للہ الحمد بلل للہ پری و ڈسکوری اللہ کو ایک ایسے وجود ایک ہستی کے طور پر آپ ڈسکور کر لیں کہ بالکل آپ کی روح پکا رکٹ ہے ہم تو تیرے لیے ہے تاریخ تو تیرے لیے ہے باعث تیرے لیے تو وہ ہے احمد اللہ براضم اس کے بعد آئے گا محمد سیاست الرمان یہ بھی آپ دیکھیے آپ کو سچائی کی تلاش ہے آپ کتنا صبح بھٹکتے ہیں چاہے مل نہیں جی رہی کہیں پھر آپ کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دریافت ہوتی ہے کہ ایک انسان نے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس انسان کو اللہ نے اپنی بھائی بھیجی ریگولیشن پھر اس انسان نے عمل کر کے دکھایا ان جو ریگولیشن ہے جو ریویل بک ہے قرآن وہ گا کہ آئیڈیالوجی ہے رسول اللہ رول ماڈل ہیں ایک ایسے انسان کو آپ ڈسکور کرتے ہیں جسے آپ کو خدا کی ہدایت دی اور پھر رول ماڈل بھی بن گیا وہ اور پھر اس کی ہسٹری بن گئی تو وہ بھی اچھی لائے گا جسے حیدرآباد کا ایک ہندو اسکالر تھا ڈاکٹر نشن کانت دیا تو وہ سیکر تھا سیکر بہت پڑا بہت پڑھا بہت پڑھا تو کہیں اس میں تصویر نہیں ملتی خاص کر یہ کہ وہ جو مذہب ہے دوسرے اس میں جو شخصیتیں ہیں وہ ہسٹوریکل فگر نہیں کوئی بھی ہسٹوریکل فگر نہیں آسم پوری کے پورے ہسٹوریکل فگر حیثیت رکھتے ہیں یعنی ہسٹری میں ریکارڈیڈ پیغمبر تو جب وہ پہنچا ساشن پر تو کتاب لکھی ہے اس میں تھریلنگ سینٹر سے کاس او واٹ ار ریلیف آفٹر آل ٹو فائنڈ آئی اسٹار کو پروفٹ ٹو بلیو ون کیسا عجیب ہے یہ پانا کہ انسان اکتالیس پاغر کو پالے اس کو یقین کر سکے کیونکہ یقین کرنا تھا اس کو وہ انسان پیدا ہوا وہ انسان پریہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا ہے شخصیتیں جو مذہبی شخصیتیں کسی کی ہسٹوریکل آتنٹسٹی نہیں اب آپ رسول اللہ کو انتظار کرتے ہیں تو آپ کو ایک ذائقہ ملے گا کھیر ملے گا کوئی اس کو ملا اس کو ملا میں نے وہ انسان پالیا وہ میرے لیے گائڈ ہے جو میرے نمونہ ہے جو میرے رابر ہے ایک عجیب قسم کا آپ کو ایک سرور ملے گا تھری ملے گا آپ پکار اٹھیں گے کیونکہ خدا میں نے گواہی دی ممبس اسد اللہ کے رسول ہے ارشد اللہ علیہ وسلم اشتر اللہ محمد ابو پھر وہ اسلام دینا اسلام اسلام کو دین کے طور پر دریافت کریں آپ اب دیکھیے جتنے مذہب ہیں جتنے مذہب ہیں آپ پڑھیے ان کو ہر مذہب میں طرح طرح کی تضاد طرح طرح کے ڈفرینس یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ اللہ اگر بھیجا کو بھیجاؤ یہ مثال تو بھی دیتا ہوں لوگ کو نیو ٹسٹمنٹ جو ہے بائبل کے دو حصے ہیں ایک اولڈ ایک نیو ٹسٹمنٹ نیو جو ہے وہ مسیح کے کا دین گیا اس میں ہے اب اس میں چار گاسپل ہے ایک گاسپر میں مسور کہا ہے کہ سن آف گاڈ خدا کا بیٹا دوسری گاسپل لکھا ہوا ہے کہ سن آف جوزف جوزف کا بیٹا اب آپ کو کسی وقت آئے گا ایک ہی انسان جو ہے وہ جوزف کا بیٹا بھی ہے وہ خدا کا بیٹا بھی یہ جو اسلام جو ہے اسلام اسلام کو کوئی تضاد نہیں حدیث بات ہے کہ کہ میں نے ایسا دین دیا تم کو بیزا میں لوہا کا نہاریا اتنا زیادہ روشن اتنا زیادہ کلیئر اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے میں ایک سر روشن دین دیا ہے تو وہ سراطے بھی دن کی روشن نہیں اس کی ہر بات کھلی ہوئی ہر بات امبیکی سے پاپ ہر بات میں کلیئرٹی ایسا دن مل جائے آپ کو یہ سارے جو دوسرے جیان ہیں ان کو پڑھتے ہیں آپ میں نے پڑھا لکھ بدام کہیں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں کسی بھی کتاب میں کلیئرٹی نہیں کنٹراڈکشن ہے کہیں بادشاہت کی بات ہے ترہ ترہ کا وہ لیکن قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اسلام جب آپ پڑھتے ہیں آپ تو بالکل کلیئر نسل ہے سمجھ میں مانے والا تو آپ کا تھر ہے کہ میں نے وہ دل پالی آپ جس میں پوری طرح سے سمجھ سکوں جن کو شکل رہے ہوں یہ ہے سے والا اسلام پار کا تام المانض اللہ ربن کو دام رسول اب السلام دیا ایمان کا ذائقہ میرا اوشخص کو ایمان میرا اوشخص کو جس نے اللہ کو اپنے رب کے طور پر کیا جس نے بامبت کو اپنے نبی کے طور پر رشور کیا جس نے اسلام کو اپنے دین کے طور پر ٹسور اب ایک اور بات میں کہاں چاہوں گا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے انسان دیکھے جس انسان کسی نے کہیں شکایت میں جیتا ہے کوئی کی کمپلینٹ کوئی کوئی شکایت اسی کے سکاتھ, کون کی شکایت کسی قوم کی شکایت حکومتوں کی شکایت کوئی کوئی شکایت آپ کو دیکھ شکایتوں اوپر اس کے جینا پڑے گا تب آپ کو ذائقہ والا اسلام ملے گا جیسے آپ کی فیملی جو یہاں پہ آئی پھر کے ہم آپ سے شکایت لیے بیٹھے ہیں کوئی اب ہر بات خراب لگے گی ہم کو بھائی اخبار کی جو فیملی آئی اور کھانا پینا لگ سکے تو پھر کہ ہمیں کچھ شکایت ان سے لگی ہوئی تو ہر بات خراب لگے تو اسی طرح سے دیگر تین دیگ کا دیگ دیگ معاملہ ہے آپ کو ایک ایسا دل لے کر جینا پڑے گا دنیا میں جو کمپلینٹ سے خالی ہوں. شکایت نہیں پروٹیسٹ نہیں رینج نہیں اور غصہ نہیں آپ دیکھیں کہ سولہ صاحب پہ آدمی آیا اسے سوال کیا یا اللہ کلمات آیوش بہن یہ خان صاحب اس کو کہیں گے کہ give me a massive formula for life Bible guy may be able to manage all the assets of my life this is what I mean so I've been what I mean will you collect see the la tegzab ghussehna karo this is what I mean be negative this is what kya negative reaction horto hara کہ دنیا میں اگر تم چاہتے ہو سے وہ زندگی گزارو جس میں دین تمہارے زاقہ بن جائے دین تمہارے تھرولنگ اسپیر بن جائے دین تمہارے لیے جنت راستہ کھولنے والا بن جائے جس میں تم کو اللہ سے محبت ہو سے محبت ہو صحابہ سے محبت ہو تو اپنے آپ کو نگیٹو تجربات سے پاک کرو یعنی اس نے پوچھا تھا کہ کوئی ماسٹر فاوبلہ آپ نے کتنا سادہ جواب دیا لا تغضب ارے دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو غصہ ہی نہ ہو دیکھئے انسان اس اسٹیچو نہیں ہے غصہ تو رہے گا اس کا مطلب خراب سے واضح ہوتا ہے خیال میں ہے کہ ویزا میں فضبو ہوں اسی دوسری ہے القا جمن رقید و الناس علناس القاعم رقید بارے ہوتے غصہ کو پی جانے والے غصہ تو آئے بار پی گئے تو اگر یہ ہو کہ سب غصہ نہ ہو غصہ سرے سے نہ ہو تو لفظ ہوتا کہ الفاق کا بھی نہ قید ان گولو جن کا غصہ ہی نہ ہو تو غصہ ہی نہ ہو تو آپ کس بات کی ریوارڈ ملے گا ٹھیک ہے ریوارڈ اس پر ہے کہ غصہ آئے آپ غصہ پی جائے تب تو ریوارڈل ہے وہ غصہ ہی نہیں ہے تو پھر ریوارڈ کس بات کا اگر آپ ریبوٹ کے طریقے سے ہیں وہ سمے کس بات کا ریوارڈ ریوارڈ اس پر ہے کہ آپ غصہ آیا آپ غصہ پی گئے کینا پیدا ہوا کینا کچل دیا نگیٹو ایسا آیا مگر اس کو اندر اندر دبا دیا زمین جایا بولے کہیں سے آپ کو انتخاب نہیں لیا اندر آپ کو تکلیف پہنچی لیکن آپ نے معاف کر دیا نیگیٹو تھاٹ آیا آپ کو اندر مینج کر کے آپ نے پازیٹیو کنورٹ کر دیا تبھی تو رواڈ ہے رواڈ خواب خواہ تو نہیں ملے گا اسی کو کہا گا ہے سب سبر کا ہے سبر آرٹ آف نیگیٹوٹی مینجمنٹ سبر کا مطلب آرٹ آف نیگیٹوٹی مینجمنٹ سب کے بارے میں دیکھیے قرآن بھی ہے کہ ان نماز اور فسٹ صاحب روح بغیر رہی صاحب سبر کرنے والے سب سے زیادہ عوام پائیں اور کسی عمل کے بارے میں دیکھیے یہ لفظ نہیں ہے قرآن بھی. بے حساب یعنی کاؤنٹلس کسی کے بارے میں نہیں سبر کے بارے میں کیونکہ جیسے ایک اسبوتھ ہے حالات اس میں آپ اچھے رہیں تو اس میں کوئی آپ کو کمال نہیں جب آپ کو کچھ نگیٹو ایکسپیرئنس ہو کہ آپ کو غصہ دلائے پھر سے آپ کو کچھ شکایتیں ہو جائیں تب آپ پاز بنے رہا انسپائٹ آف آل نیگیٹو ایکسپیرئنس یو آر ایبل ٹو ٹوٹیڈ فائیو جل یو بلس ود دا گریٹسٹ ایوارڈ جب باوجود سارے ترقیوں کے باوجود سارے نگیٹوٹی کے باوجود شکایت کے اوپ کو خدا ماں نے اس کو معاف کیا تو میں فارمولہ بتاتا ہوں آپ کو فارمولہ سچ الحمد للہ بولنے کے لیے ایک لفٹ سروس والا الحمد للہ ایک دل والا الحمد للہ ذات والا الحمد وہ کیا ہے ہر نگیٹو تھاٹ کو خدا خارندہ دیں اپنے میں مت بھرے رہی چاہے وہ آپ کا گھر کا ممبر ہو پڑوسی ہو چاہے وہ کوئی حکومت ہو کوئی ہو ایسی بات اگر کرتی ہے جو آپ کو خراب لگتی ہے جتنا آپ کو شکایت آتی ہے تو غصہ آتا ہے اس کو خدا خارندہ دیں کو خدا چور سے نکلے گا میرا کام نہیں ہے جب تک دیکھ یہ نہیں آئے گا کہ ہر نگیٹو تھاٹ کو خدا گا اور کب آپ پوزیٹیوٹی کو مینٹین کر پائیں گے جی. تب فیلنگ جو مان ہے وہ باقی رہے گا بولے وہ تو شان اونچک رہ جائے گا شیطان جو ہے اچھک رہ جائے گا تو یہ ایک ہی فارمولا ہے کہ ہر نگیٹو تھاٹ کو ہر شکایت کو ہر غصے کو خدا قائم ڈالے کہ خدا یہ تیرے والے تو ٹرائی کرے میں تو اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کروں گا میں اپنے ذائقہ و ایمان پر باقی رہنا چاہتا ہوں کیونکہ جہاں آپ کے اندر دیکھیے منفی بات آئی نیگیٹو تھاٹ آئے ذائقہ والے دراصل ختم جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی جو بہت اچھا کھاد پڑھ کھلاتی ہے کوئی لیڈی کر کیسے پکاتی ہیں آپ میٹ بتا دیجیے کہ میں دل سے پکاتی ہوں دل جو ہے وہ اس میں مٹھاس لاتا ہے دل جو ہے وہ اس کا رضا کھا جاتا ہے تو میں آپ لوگ گئے سب لوگوں کی نش کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چلی ایمان ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذائقے والا اسلام ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا کے پوش میں جو جنت ہے وہ جنت ملے آپ کو اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آپ کے لیے ایک ہرا بھرا باغ بن جائے اسلام جو آپ کے لیے ایک ہرا بھرا باغ بن جائے ایک ہی فارمولا ہے ایک ہی فارمولا ہے وہ ہے اس کو بھلانا بھلانا بھلانا بلانا ہر نیگیٹوٹی کو بلانا ہر اس کو بلانا so یہ ہی چیز ہے فائی دٹ آل دیگیٹو ایکسپیرئنس سو دیٹ یو وی ایبل ٹو لیو ان پوزیٹیوٹی یہ فارمولا ہے اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں کوئی دوسرا فارمولا ہے نہیں اب دیکھیں کہ رسگ اللہ شاہ سے جب مکہ میں تھے تو ایک ٹرائب تھا باہر کا اس کا ایک آدمی آیا اس نے اسلام کو بولتے تو کیا ہوا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے قبیلے میں تبلیغ کروں گا اسلام کی تو مشرق تھے وہ لوگ رک گیا تو انہوں نے گود مارا پیٹا اس کو آیا رسودہ کے پاس مکہ دوبارہ کہا اکا کے بد دعا کیجیے بہت ظالم ہو گیا ہے بدوا کی جو پہنچ غالب ہو گیا تو آپ یعنی کہ کیا کسی بولے اس کے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ قبیلے کا نام دوست تھا دوست قبول عبر بھی تھی رہ بھی کا دور سے اللہ کا دور سے اس آنے والے نے کہا تھا کہ بدوا کے جو ہلاک ہو جائے تو آپ یہی کہا کہ خدا اس کو ہدایت دے اللہ ہمارے دوست اللہ دوش. خدا دوست کو ہدایت دے خدا کر دوست ہدایت دی. اب دیکھیے رسول اللہ پارمپر تھے اگر دعا کرتے تھے تو ہلاک ہو تھے بد دعا کرتے اگر وہ ہلاک کرتے رہتے تو اب ورا کہاں سے ملتے ہیں اسی قوم میں اب وا پیدا ہوئی اور ہم کو جو حدیثیں ملی ملی. حدیث ملی ہے نا زیادہ نہیں سے ملی حیا تھے ان کا حافظہ میموری بہت اچھی تھی اور وہ رسودہ کے ساتھ رہتے تھے کسی نے رشیدہ کے پاس سنا سنانے تو حدیث اتنی ساری ہیں زیادہ تر ہے تو روپیہ سب کو ملی اگر فرض کے رسودہ بدوا کرتے اور ہلاک رہتا تو اب بر نہ ملتے حدیث نہیں ملتی ہم لوگ ادھیرم پھٹکتے ہم لوگ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی یہ پازیٹو تھاٹ کے ساتھ نگیٹو تھاٹ کل کرتا رہے کل کرتا رہے کل کرتا رہے یہ میں سب جاؤں تو جس پہلے سے اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ میں مشکو اور سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ ویڈا ایمان ہمیں بلے ہم سب کو اللہ ہمیں بخش مخصوص کرے اور ہم, ہم سب بلدل. اللہ کو دار دینا کو ہم کو اس اللہ کے ملے ہم کو جو نیک لوگ اکٹھا ہو گئے ان کو سببت ملے ہم کو جنہوں کو جگہ ملے ہم سب کو ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ سات قائم رکھ کر اکول اقول حاضر واسط اللہ علی مل کمل منیش